وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِثَاقََّ بِينَ لَمَا أَتَيتُكُم مِنْ كِتاب وَحِكْمَةٍ ثُ جَاءكُمْ رَسُولثَُّ جَاءكُمْ رَسُولم مُصدَدِّقُ لِمَا معكُمْ لَُؤْ مِنَُّ بِه وَلَ تَصُرٌ قَا أَأَقَْرَتُمْ وَأَخَذُّْم عَلَ إِصْرِي قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فؤلاء هم الفاسقون اور جب اللہ تعالی نے نبیوں سے عہد لیا کہ جب میں تم کو کتاب و حکمت دوں پھر تمہارے پاس وہ رسول آئیں جو تمہارے پاس کی چیز کو سچ بتائے تو تم کو ان پر ایمان لانا اور ان کی مدد کرنا ضروری ہے فرمایا کہ تم اس کے اقراری ہو اور اس پر میرا ذمہ لے رہے ہو سب رسولوں نے کہا ہمیں اقرار ہے فرمایا تو اب گواہ رہو اور خود میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں پس اس کے بعد بھی جو پلٹ جائیں وہ یقیناً پورے نافرمان ہیں سامعین بنایتوں کی تفسیر سماعت کیجیے ہر نبی کو اپنے بعد والے اور رسول پر ایمان لانے کا حکم یہاں بیان ہو رہا ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کے تمام انبیاء کرام علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا کہ جب کبھی ان میں سے کسی کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کتاب و حکمت دیں اور وہ بڑے مرتبے تک پہنچ جائے پھر اس کے بعد اسی کے زمانے میں رسول آ جائے تو اس پر ایمان لانا اور اس کی نصرت و امداد کرنا اس کا فرض ہوگا یہ نہ ہو کہ اپنے علم و نبوت پر نظر ڈال کر اپنے بعد والے نبی کی اتباع اور امداد سے رک جائے ان سے کہا کہ کیا تم اقرار کرتے ہو اور میرا بوجھل مضبوط عہد و میثاق لے رہے ہو سب نے کہا ہاں ہمارا اقرار ہے تو فرمایا گواہ رہو اور میں خود بھی گواہ ہوں اب صحد و میساق سے جو پھر جائے وہ قطعی فاسق بے حکم اور بدکار ہے علی بن نبی طالب رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر نبی سے عہد لیا کہ ان کی زندگی میں اگر اللہ اپنے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجے تو ان پر فرض ہے کہ وہ آپ پر ایمان لائے اور آپ کی امداد کرے اور اپنی امت کو بھی وہ یہی تلقین کر دے کہ وہ بھی رسول اللہ پر ایمان لائے اور رسول اللہ کی فرم برداری میں لگ جائے طاوس حسن بصری اور قطعہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نبیوں سے اللہ تعالیٰ نے عہد لیا کہ ایک دوسرے کی تصدیق کریں کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ تفسیر اوپر کی تفسیر کے خلاف ہے بلکہ یہ اس کی تائید ہے اسی لیے تاؤس رحمہ اللہ سے ان کے لڑکے کی روایت مثل روایت علی اور ابن عباس رضی اللہ عنہما کی بھی مروی ہے بس یہ ثابت ہوا کہ ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں اور امام اعظم ہیں جس زمانے میں بھی رسول اللہ کی نبوت ہوتی آپ واجب الطاعت تھے اور تمام انبیاء کے فرما برداری پر جو اس وقت ہوں رسول اللہ کی فرمہ برداری مقدم رہتی یہی وجہ تھی کہ معراج والی رات بیت المقدس میں تمام انبیاء علیہم السلام کے امام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی بنائے گئے اسی طرح میدان محشر میں بھی اللہ تعالیٰ کو فیصلوں کے لیے لانے میں شفیع یعنی سفارش رسول اللہ ہی ہوں گے یہی وہ مقام محمود ہے جو رسول اللہ کے سوا اور کسی کے لائق نہیں تمام انبیاء اور کل رسول اس دن اس کام سے منہ پھیر لیں گے بالآخر رسول اللہ خصوصیت کے ساتھ اس مقام میں کھڑے ہوں گے اللہ تعالی اپنے درود و سلام آپ پر ہمیشہ ہمیشہ بھیجتے رہیں قیامت کے دن تک آمین